السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعظ بالله من شروع أحسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مظل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سبحكم ومسهكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزت أنا وسعت كهاتين أما بعد فإن خيل الحديث كتاب الله وخير لهدي هديه محمد صلى الله عليه وسلم وشغله لمهدساتها كل مهدسة بدعة كل بدعة ظلالة كل ظلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيب ولقد خلفنا الإنسان ونعلم ما تغسط به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفذ من قول إلا لديه رقيب عطيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه قعيد قال الله تبارك تعالى في مقام الآخر لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُقِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْكُسِيهِ يَتْرُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْعِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قَنْ جَبَخْشِ فَيَزَا لَمْ هَا فَقَدْ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 جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دیں اللہ اللہ مشکل کو میری حل کرو مشکل شاہ اللہ لی واقعی بہی حق البا الاطمہ اللہ حرب ال مستفا صابحاطمہ حمد سنا اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے بے شمار و سلام نبی کائنات رحمت العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان والے مجمعین ائمہ محدسین اولیاء رحمان مجاہدین اسلام رحم اللہ ملا مجمعین پر اللہ سبحان مطالعہ قرآن فرقان حمید میں چوتھا پارا ہے عمران سورت اور اس کی ایک سو نمبر آئے رب کانات فرماتے ہیں لقد من البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا الل منی عمومنوں پر اس با صفی کہ ان کے اندر بھیجا رسولا من الف ایک رسول جو انہی میں سے ہے یس اللہ اس رسول کا کام کیا ہے وہ اس کی آیات پڑھ کے ان کو سناتا ہے وہ ان کے ذریعے سے ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے وہ المحم الکتاب اول <وَالْحِقْمَة> حکمت انہیں کتاب اور حکمت اس کتاب کی تشریح حدیث کی تعلیم دیتا ہے وہ انہیں سکھاتا ہے وہ ان قانون قبل لفی غلال مبین اور وہ لوگ اس سے پہلے کلی گمراہی کے اندر تھے اس عائد مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک احسان کا ذکر کیا رب کائنات نے انسان کو جتنی نعمتوں سے نوازا وہ اتنی نعمتیں ہیں جن کا انسان شمار نہیں کر سکتا سروت ابراہیم میں رب کائنات نے فرمایا وہ آتا کم من کل انسان تمہاری جو ضرورتیں تھی جو تمہاری ڈیمانڈ تھی اللہ نے پوری کر دی ان تو نے مت اللہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کرو کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاؤ کمپیوٹر لے کر بیٹھ جاؤ گننا شروع کر دو فلاں نے مت فلاں مت لاتو سو ہا رب کارنات نے فرمایا کہ تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کے احسان ختم نہیں ہوگی اس کے انعامات جو تمہارے اوپر ہیں ان کو تم گرد ہی نہیں سکتے جب گن ہی نہیں سکتے تو شکر کیا تو اس کا حق کیا ادا کرو گے تو اس لیے اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تین احسانات کا شکر ہے یہاں پر اس ایک احسان کا ذکر کیا آل عمران سورت کی ایک سو چونسٹھ نمبر آت میں کہ اللہ نے خصوصی پھر مومنوں پر احسان کیا وہ تھا ساری انسانیت پر احسان سب کو زندگی دی ناک دیے صلاحیتیں دیں نیبتوں سے نوازا رزق دیا لیکن بوگلوں پر خصوصی ایک احسان ہے جس کا رب کانات نے ذکر کیا وہ احسان یہ ہے کہ اس بار سفیم رسولم بن انف کہ انہی میں سے ان کے نرسوں میں سے ایک رسول بھیجا اپنے میں سے نکال کر نہیں بھیجا اپنا حصہ نہیں بھیجا بلکہ کیا کیا فرما رسولم من انف ان میں سے رسول بھیجا انہیں کی قوم میں سے ہے انہیں کی برادری میں سے ہے نوریوں میں کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا نوری فرشتے اللہ کی مخلوق ہے ان میں کوئی رسول اور نبی نہیں ناری جداد آگ سے بنے ہوئے ان میں اللہ سبحان و تعالی نے کسی کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا اقم و شعور والی یہ دو سے نوری اور ناری ان میں اللہ تعالی نے نبوت و رسالت کا انکار کر دیا کہ ان میں نہیں ہے رہ جاتا ہے خاکی انسان اس کو ایک طرف رکھ کر اگر دیکھیں پوری کائنات میں انسان جنات اور فرشتے نوری ناری اور خاکی ان تینوں کے علاوہ دیکھتے ہیں کہیں اور نبوت و رسالت ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملتی پرندوں میں چرندوں میں درندوں میں حشرات الارض میں وائرس بیکٹیریا میں, میں کہیں نہیں وہ سب کے سب اللہ العزت کے حکم کے فرما بردار ہیں اس کے کاموں پر اس کی احکام پر عمل کرتے ہیں اور انکار کرنے کی گنجائش نہیں جماعت سے لے کر عرش عظیم تک آسمان زمین سورج چاند ستارے ہر چیز اللہ لوگوں کے فرم برداری کر سباہلی اللہ عما سما وات والا آسمان زمین کی ہر چیز اللہ کی تصویر کرتی نوری ناری اور خاکی ان کے علاوہ کہیں نبی اور رسول نہیں آیا نوریوں میں رب الجنا فرماتے ہیں ان میں بھی نبی نہیں ناری جنات کے اندر بھی نبی نہیں خاکی کو مانتے نہیں تو رسول ہوتا کون ہے خاکیوں میں سے مانتے نہیں تو رسول ہوتا کون اللہ تعالیٰ فرمائے جی میرے احسان ہے کہ میں نے نوریوں کو چھوڑ کر ناریوں کو چھوڑ کر باقی مخلوقات کو چھوڑ کر میں نے نبوت اور رسالت کا اعزاز دیا تو خاکی انسان کو ادا کیا اور پھر مومنوں پر خصوصی احسان کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر پر قبیلہ کبیلا بنوحاش اس کی شاخ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے عرق، پوری انسانیت میں اللہ رب حضرت نے چنا کس کو بنی اسماعیل کو بنی اسماعیل میں قریش کو قریش کے اندر بنو حاشم کو اور بنو حاشم کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا یہ اعزاز نہیں رب کی طرف سے یہ احسان نہیں مالک کی طرف سے رسول آیا کس لیے رسول کا کام کیا ہے فرمایا نالیہ علیہ آیا اس کے قرآن کی ایتے پڑھ کر سناتا ہے اس کا کام یہ ہوگا چار کام بتائیں ویوزکی <وَيُزَكِّهِم> اس قرآن کے ذریعے سے ان کو ان کے عقیدے اور اعمال کو پاک کرے گا عقیدے کی صفائیاں اعمال کی صفائیاں خیالات کی صفائیاں وائی علی محمل کتاب اور حکمت ایک کتاب یعنی قرآن صرف پڑھ کر سنائے گا نہیں بلکہ قرآن سکھائے گا بھی صحیح اور اس قرآن کی تشریح حدیث جو ہے اس کو بھی وہ بھی بتائے گا کہ قرآن میں زکات دو کیسے دو اس کا طریقہ بتائے گا حج کرو وطم الحجہ و العمر تل واتم الحجہ و عمر تلّہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو کیسے کرو طریقہ بتائے گا تو یہ چیزیں کون سکھائے گا وہ نبی جس کے بارے میں فرمایا کہ میں نے موبلوں پر احسان کیا کہ ان میں سے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا الہ کیا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں ہدایت تھی کوئی ایسے لوگ تھے جو ایمان والے ہوں فرمایا نہیں نہیں وہ ان قانون قبل رفیع صلاح مبین ان سے پہلے وہ سب کے سب کھلی گمراہی کے اندر اگر ہدایت ہوتی ایمان ہوتا دین ہوتا تو اللہ اپنے رسول کو نہ بھیجتا اب رب الجلال نے یہ احسان بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بتایا مشن بتایا اب ایک طرف ہے مشن ایک طرف ہے جشن یہ دو چیزیں آ ایک طرف ہے مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے یتلو علیہ آیاتی ویو ذکیم وی المومل کتاب الحکمہ یہ مشن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف ہے جشن ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دوسری طرف ہے آپ کی سیرا صورت کا کمال کافر بھی اس سے انکار نہیں کرتا ابو جہل بیت اللہ میں بیٹھ کر کہتا تھا میں ستر سال کا ہو گیا ہوں بوڑھا لیکن میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت شخص آج تک نہیں دیکھا ابو لہب کو خبر ملی کہ میرے اللہ پر بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے بھتیجے کی خبر جو لوٹی لے کر آئی سوپیا اس کا نام تھا اصل لفظ وائبہ ہے اس کو اسی وقت خوشی کی وجہ سے انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کر دیا صحیح بخاری کے اندر ایک منقطع روایت موجود ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعلق بیان کرتے ہیں کہ ابو الحب کی وفات کے بعد میں نے دیکھا خواب ابو الحب کو خواب میں دیکھا جہنم کے اندر ہے پوچھا اس سے ہار کہ کیا حال ہے تیرا کہنے لگا کہ اور تو ہے لیکن ہر سوموار والے دن جس انگلی کے اشارے سے میں نے لوڑی آزاد کی تھی اس انگلی سے میں کچھ دودھ پیتا ہوں جس سے مجھے کچھ راحت اور سکون ملتا ہے ہر سوموار کو جو کہ سوموار والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ولادتوں پارک اب یہ عباس رجلت ال کا خواب تھا کب دیکھا جب انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کے دورے کفر کا خواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے یہ نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ واقعی اس کو جہنم کے اندر انگلی میں سے دودھ ملتا ہے یہ انہوں نے ایک روایت کی اس کو کہتے ہیں صحابی کا اثر یہ حدیث نہیں اثر اور ان کے اس دور کی بات ہے جب اسلام قبول نہیں کیا اب جشن تو منایا کس نے ابو لہب نے دلیل بھی دیتے ہیں دیکھیں جی دی ابو لہب سوموار کو جہنم کے اندر اس کو انگلی میں سے دودھ ملتا ہے تو دیکھ لیں جی دی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کتنی خوشی ہوئی اور اس خوشی کا کتنا فائدہ پہنچا اس کو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے جشن کس نے منایا ابو لہب نے منایا دلیل مل گئی نا خود ہی اس کے جو ہے وہ دلیل دیتے ہیں تو ابو جہ ابو اللہ کا یہ طریقہ ہوا اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاوت شہید جامع کرم کے اندر روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سوموار والے دن روزہ رکھتا ہوں سوموار اور جمعرات کو سوموار کو روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر وہی کا آغاز ہوا اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے اپنی ولادت والا دن روزہ رکھتے تھے اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی کہ سوموار اور جمرات کو اللہ کی عدالت میں امال انسانوں کے پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں میرے امال پیش ہو تو میں اس وقت روزے تھے یہ بھی ایک وجہ بیان کی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار جو کہ ہر مہینے میں چار یا پانچ سوموار آتے ہیں ہر سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں یہ آپ کی سندر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید والے دن روزہ نہیں رکھنا لوگوں میں مشہور ہے کہ عید والے دن روزہ شیطان رکھتا ہے یہ بات بھی جی غلط ہے شیطان میں روزہ رکھنا ہوتا تو ہمیں کیوں روکنا جس طرح لوگ کہتے ہیں قرآن مجید ایسے کوئی تلاوت کر رہا ہے کھلا چھوڑ کر دیا کوئی مسلم تھوک پھینکنا ہے یا کوئی پانی پینا ہے اور کھلا چھوڑ گیا وہ جی اس کو بند کرو شیطان قرآن پڑھتا ہے اس نے قرآن پڑھنا تو ہمیں کیوں روکتا جائے نماز نماز پڑھنی ہے تو الٹی کر کے رکھ دو سیدھی نہ رکھو کیوں جی شیطان نماز پڑھتا ہے اس نے نماز پڑھنی ہوتی ہمیں کیوں روکتا تو یہ ساری یہ شریعت کی باتیں نہیں ہیں یہ ہم نے اپنی طرف سے تیار کر رکھی ہے اب یہاں پر یہ بات کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے میں روزہ رکھتا ہوں اور روزہ عید والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا اس کا مطلب ہے رسول ادار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے دن کو عید جو شخص کہتا ہے وہ رسول ادار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اعتراض کرتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علام میں اس دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ عید کا دن نہیں ہے کیونکہ عید والے دن روزہ رکھنے سے آپ نے خود منع کیا دلیل شریعت سے لینی چاہیے اچھا اب بات یہ ہے کہ جی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسہادت سان سن پانچ سو اکہتر عیسوی سوموار کا دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جو یقینا موبنوں پر اللہ کا احسان ہے ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے لوڑی آزاد کی لیکن وہ ولادت کی خوشی منانے والا ابو اللہ دنیا حیران رہ گئی اس وقت جب اسی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے جب چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا اعلان رسالت کیا اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے اعلان کیا یا قول لا الہ تملک العرب والعجم لوگوں یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل گشاہج کروا بگڑی بنانے والا نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے عرب و عجب کے مالک بن جاؤ گے جب یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی دنیا حیران رہ گئی ولادت کی خوشی منانے والا ابو لہب سگا چچا ہمسایا ایک ہی دیوار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اور اس کے گھر کی اللہ اکبر دنیا حیران رہ گئی کہ وہ ابو لہب سب سے پہلے پتھر اٹھا کر بھی اسی ہاتھ سے مارا جس ہاتھ کے اندر وہ انگلی موجود تھی جس انگلی میں سے جہنم میں اس کو ددو ملتا اور صرف پتھر ہی نہیں مارا بلکہ کیا کہتا ہے تب اللہ کا علی دعوت انا کتابوں الفاظ موجود ہے کہنے لگا نوز بلا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس لیے ہمیں یہاں پر بلایا تھا اب جس ہاتھ ہاتھ میں انگلی ہے نا جس انگلی سے لوڈی آزاد کی اسی ہاتھ سے پتھر بھی مارا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دی ہے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہ چونکہ اللہ کی طرف سے مشن بھر دے نا اللہ نے عرض سورت لہب نازل کی نبی کے چچا کے بارے میں وہ سورت موجود ہے قرآن کے اندر وہ اسی چچا کے بارے میں ہے جو میلاد سنگھ جی سب سے پہلے منایا اس سب سے پہلے اس کی خوشی منائی تب بت جدا ابھی لہب وطب وہی لفظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے تب بت جدا ابھی لہب وطب ما اغنا اب نا انہوں مال ہوں نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا نہ اس کی اولاد اس کی کمائی اس کے کام آئے گی سید نارمزاد لہب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر بڑھ ابو لہب کیوں کہتے تھے دوستوں اس کے چہرے پر خون کی سرخی اس طرح بولتی تھی چمکتی تھی جس طرح سرخ کا دھاری انار ہو بالکل چہرہ لال ٹماٹر تھا اللہ تبارک مالیٰ نے اس کے چہرے کی سرخی کے ساتھ جہنم کی آگ کے شولوں کی سرخی کو ملایا اور فرمایا نام ابو لہب ہے سوچے گا بھی اس آگ میں جو ذات الحب جس طرح چہرے چہرے کی سرخی ہے اس طرح جہنم کی آگ کے سرخ شولوں کے اندر جلایا جائے اور ہوا بھی اس کے ساتھ اسی طرح چیچک کی بیماری ہوئی لوگوں نے کہا چھوتی بیماری ہے اس کے قریب نہ آئے سگے بیٹے اس کے قریب نہ آئے تنب تنب کے مار گیا نہ کوئی خوراک نہ کوئی دوائی بڑا مالدار سردار تھا اب اس کے بعد کیا ہوا جب لاش پھولنے لگی لوگوں نے شرم دلائی اس کے بیٹوں کو اے تمہارا باپ برتا پڑا ہے اس کو دفناتے نہیں ہبشی مزدوروں کو کرایہ پر بلایا گیا انہوں نے رسیاں ڈالی اس کی ٹانگ کے اندر اور گھسیڑ کا جنگل میں لے گئے گڑا کھود کے اس کے اندر پھینک کر دور سے پتھر مار کے اس کو دفن کیا اللہ نے دکھا دیا دیکھ لو نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی دنیا میں اللہ نے زلیل کر دیا اس طرح یہ اس کا انجام ہوا اور قیامت والدین سید سلام رمضاد الحب جہنم کی پڑکتی ہوئی آگ میں پہنچے اللہ اکبر اللہ اور اس کی بیوی امر جمیل اس کا نام تھا اللہ اکبر کیا کرتی تھی بمراد ہم اس کی بیوی جنگل میں جاتی ایندھن کانٹے دار جھاڑی اکٹھی کر کے لاتی اور کمر پہ لاد کے رسی اس کی سڑکیں پر رکھتی تھی جس طرح پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پٹھان جو مم. ہے وہ ٹال سے لکڑی لے کر جب کسی کے گھر پہنچانا تھا تو وہ اس طرح کرتے تھے یعنی بوجھ ایک تقسیم ہو جاتا ہے ادھر ہاتھ سے پکڑ لیا ادھر سر کا سارا رسی کو دے دیا تو اس طرح سے وہ لا رہی تھی اللہ اکبر اور کار کرتی کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجت کے وقت گھر سے نکل کر جاتے بیت اللہ کی طرف وہ راستے میں رات کو ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے سارا دن لکڑیاں وہ کانٹے دار جھاڑیاں چون کے لاتی رات کو بچھا دیتی تاکہ صبح جائیں گے تو کانٹے چھبیں گے یہ اس کا حق اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انجام بتایا فی جی دیا اب اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی ایک دن اسی بوزورا عداوت میں سگی چچی آ رہی ہے گردن سر سے وہ رسی سلپ ہوئی گردن کرنا جتنا پیچھے بولتا سارا گردن پر آیا اور گردن تبھی اور مر گئی پر جہنم کے انتر بھی آگ کی رسی اس کے گردن میں ہوگی دور سے پتا چلے ملنگ نہیں رہی ہے یہ حالت تھی اس کی تو اس کا بھی انجام اس کی بیوی کا بھی انجام قرآن نے بتا دیا قیامت تک کے لیے وہ صورت اللہ موجود ہے اب یہ بات آ کہ دیکھے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوموار کو روزہ رکھا اس شکرانے میں کہ اللہ نے مجھے سوموار کو پیدا کیا اب سننا طریقہ کیا تھا کہ سوموار کو روزہ رکھا جاتا ہے سوموار کو روزہ رکھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا یترو علیہم الہم آیاتی ویو ذکیم ویو الم الکتاب الحکمہ اس مشن کو آگے چلایا جاتا ہے لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے عقیدے کی صفائیاں ہوتی ان کے دل کی رگڑائیاں مجھائیاں ہوتی اور اس کے بعد کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دی جاتی قرآن اور حدیث ان کو بتایا جاتا تاکہ ان کی دنیا بھی سنورے آخرت بھی سنورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا لا الہ اللہ والا مشن تھا جس کی خاطر لوگ آپ کے دشمن بنے کیونکہ کسی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے اعتراض نہیں تھا آپ کی صفات سے کسی کو کمالات سے اعترام نہیں تھا صادق کا لقب کس نے دیا تھا مکے والوں نے دیا تھا کیا آپ کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں سنا تھا اور امیر کا لقب کس نے دیا مکے والوں نے دیا اور وہ امانچل رکھواتے تھے کہ اس میں خیانت نہیں ہوتی نہ آپ کے صفات و کمال پر کسی کافر کو اعتراض تھا نہ آپ کی صورت پر کسی کو اعتراض تھا محمد بن عبداللہ سے کسی کو دشمنی نہیں تھی محمد رسول اللہ کا جب اعلان کیا دشمنی اس وقت شروع ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اصل مقام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا جب انہوں نے اللہ کی بات کی لوگوں نے اللہ حد پر اس وقت آپ کے ساتھ بائیکاٹ اور مقافیہ اور تکلیفیں اور ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دی اب نبی کانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات آئی جب تو اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ جی ولادت تو ہوئی مشن جو اہل حق ہیں وہ اس ولادت کو بھی مانتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی تھی چودہ سو بتیس سال پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بھی مانتے ہیں اور اس مشن کو لے کر چل بھی رہے ہیں الحمدللہ للہ اللہ نے توفیق دی اللہ قبول منظور کر لیکن بعد یہ جہاں پر بگڑی کہ جب یہ کہا گیا دیکھیں کہ ہر سال جشن منانا ولادت منانا اب یہاں پر بھی سن لیں کہ نبی کانال صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہر سال نہیں ہوتی ایک دفعہ ہوئی ہر سال ولادت منانا ولادت دوسری غیر مسلم قوموں کے اندر بھی جنم دن جنم اشٹمی یوم ولادت برتھ ڈے سالگرہ اسی طرح سے یوم وفا اپنے اپنے مذہبی رہنماؤں اور قائدین ان کے منایا کرتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اسلام میں اس بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے فرشتوں کی تخلیق کا ذکر ہوا جناد کی تخلیق کا ذکر ہوا اللہ تبارک نے عیساء السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا مریم سلام علیہ کی ولادت کا تذکرہ کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی اور چیزوں کا مکھی کی ولادت کا تذکرہ ہے مکڑی کی ولادت کا تذکرہ ہے قرآن فرقان حمید میں کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن کا ولادت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے عیسائی سلاۃ وسلام کی ولادت کا تذکرہ موجود کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اعلان نبوت و اشارت کے بعد تیئیس سال تک آپ کو اللہ نے دنیا کے اندر رکھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیس علیہ السلام کا یوم ولادت منایا آدم علیہ السلام کا نوح علیہ السلام کا حود علیہ السلام کا کیا وہ اللہ کے نبی نے وہ اللہ کے رسول نہیں بات یہ ہے اسی طرح یوم وفات اور سے منانا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے اندر وہ بات پر پابند کیا ہی نہیں ایمان والوں کو جو یہ انسان کام کاری نہ سکے ایک لاکھ کم و بیچ چوبیس ہزار امبیا حسن علیہ السلام ان کے جنم دن ولادت کا دن ان کا ملاد اور ان کے اور سے منانا شروع کریں ولیوں کا قیامت تک نمبر ہی نہیں آئے گا اللہ نے اس لیے اس بات پر پابند ہی نہیں کیا کوئی فوت ہو گیا تین دن سو گئے ہیں بیوا کے لیے چار ماہ دس دن سو کے ہیں حاملہ کے لیے وز حمل سو کے ہیں اللہ رب رزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ولادت ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا اللہ اکبر کہ اس ولادت کے اندر کیا کرنا ہے اللہ بچے کے کار میں آزان دینا ہے اس کا نہلانا ہے آزان دینا ہے اس کا ختنا ہے اس کا عقیقہ ہے اس کے سر کے بال میں ہے اس کا نام رکھنا ہے یہ طریقہ بتایا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر دکھ اس بات کا ہوتا ہے جب اللہ اکبر پڑھے لکھے سمجھدار لوگ یہ بات کہیں دیکھیں گی ہر سال ولادت کا جشن نہیں مناتے یہ کیا ہے جی یہ نوز باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں اور یہ گفتا ہمارا یہ سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر ہر سوموار کو یہ طریقہ بتایا اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حدیث کے ذخیرے کے اندر کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ہو یہ نہیں آپ اس جلوس کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ کے اس بازار سے نکلیں اور میرا جنم دن بنائے اللہ عمر عبر رضی اللہ عنہ کو دوسرا جلوس دے کر فرمایا ہو اس طرح سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ایک لاکھ کم و بیچ چوبیس ہزار سابقر رضوان اللہ مجمعین ان کو اس طرح کے ساتھ اس طرح کے آج جشن منایا جا رہا ہے یہ طریقہ بتایا رسول اللہ اللہ اکبر کتاب لکھی جناب میں ثابت کروں گا قرآن سے ملا میں ثابت کروں گا حدیث سے ملا پھر ثابت کروں گا صحابہ کرام سے تابین سے آئم فکار سے کتاب کے آخر میں پھر لکھتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ بدت ہے لیکن یہ بدتیں ہنسنا ہے بھائی جو قرآن میں ہو حدیث میں ہو وہ بتت کیسے ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے جو پہلے دلال دیے وہ سارے غلط دیے لکھنے والا شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری میلاپ کے موضوع پر کتاب لکھ رہا ہے اور اس کے آخر میں لکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بدت ہے لیکن یہ بدتیں حسنہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کل لو بدتن زلالہ کل لو زلالتن فناہ اچھا اگر رسول اللہ گا دل فرض مہار دوسرے طریقے سے ہم دیتے ہیں جائزہ لیتے ہیں ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاحد منایا صحابہ کرام نے منایا قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے عید الاضحیٰ منائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ہوتی ہے دس دلہج کو ایسے نہ جی عید الفطر منائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ہوتی ہے یکم شمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا مدینہ میں دو عیدیں رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرمائے نے ہمیں دو عیدیں عطا کی ہیں ایک عید الفطر ہے ایک عید الاضحیٰ عید الفطر ہمیشہ یکم شوال کو ہی ہوگی کبھی اٹھائیس رمضان کو کبھی پانچ شوال کو نہیں ہوگی یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ چاند کی وجہ سے نظر آنے کی وجہ سے مغالطہ پڑ جائے ایک دن کا فرق پڑ جائے ایک علیحدہ بات ہے لیکن ہوگی یکم شوال کو عید الاضحیٰ جب بھی ہوگی دس الحد کو ہی ہوگی وہ کبھی نو زلحج کو نہیں منائی جائے گی کبھی گیارہ کو نہیں ہوگی بلکہ دس کو ہی ہوگی اس کا مطلب ہے یہ حکم بھی موجود ہے اور یہ طریقہ بھی مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے اور یہ سب اس کے تاریخ کے اوپر متفق ہیں اگر یہ عید ملا النبی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آ رہی ہوتی تو پھر کیا ہوتا اللہ اکبر اب یہاں پر دیکھیں تاریخ وفات پر سب ورفین اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کب ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربی ابل کو ملفوظات کے اندر اعلی حضرت آمر زاحمی لکھتے ہیں یہ بات کہ بارہ ربی اقبل کو وفات ہوئی اور اس وفات پر سب ورفین متفق ہیں لیکن ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پر اختلاف ہے یعنی دیکھتے ہیں اگر وہ عید کا دن ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا مسلمان باقاعدہ باقاعدگی سے مناتے چلے آ رہے ہیں اختلاف نہ ہوتا چونکہ جس طرح عید الفطر میں اختلاف نہیں عید الاضحی میں اختلاف نہیں جمعہ کے دن میں اختلاف نہیں پتا ہے جمعہ کا دن جمعہ کو ہی ہوگا ہفتے والے دن کو جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا جمعہ والے دن ہی جمعہ کی نماز پڑھنی طریقہ آ اور بتایا گیا سب اس پر مطلب دیکھیں لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہا کہ کچھ کہتے ہیں آٹھ نبے لگا بلکہ ملفوظات میں آلہ آمردہ خبریں گی خود بھی یہی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آٹھ ربی کو کوئی اچھا پھر یہ بھی کہا بعض نو ربی ابول کے قائل ہیں اور سید نجم الدین نجم الحسن کراروی اہل تشی کا عالم چودہ ستار نامی کتاب کے اندر لکھتا ہے سترہ ربی الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس کے بعد دیکھتے ہیں اللہ اکبر کے شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو غوث آزم گیاری پیر غوث العالمین اور جن کے بارے میں ملفوظات میں آلہ حضرت اعلیٰ حرت آمرہ بریلوی لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ غوث وہ ہوتا ہے جو تا تو سرا سے لے کر ارش موہ محفوظ تک ہر چیز اس کی نگاہ میں اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہتھیلی کے اوپر کوئی شخص ایک رائے کا دانہ رکھ دے ایک بیج رکھ دے اور اس بیج کی لمبائی چوڑائی موٹائی اس کی ساری اس کی آنکھوں کے سامنے ہوش وہ ہوتا ہے جو زمین سے تانت و سرا سے لے کر لوہ محفوظ تک ہر چیز اس کی نگاہ میں ایسے ہو جس طرح ہتھیلی کے اوپر بیج ہوتا ہے یہ بات لکھتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ شیخ عبد القاد جلال رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں طالب میرے پاس موجود ہے حوالہ اس کے اندر دکھا سکتا ہوں اللہ پر کہ دس محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی کس تاریخ کو دس محرم اب غوث وہ ہوتا ہے جو بقول ان کے دعت و سرا سے لاہ محفوظ تک ہر چیز اس کی نگاہ میں ایسے ہوتی ہے جس طرح ہتھیلی کے اوپر بیج ہو کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں اب بقول ان کے غوث العظم کہہ رہے ہیں کہ دس محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور سب ولیوں کی گردن پر ان کا پیر ہے جتنے سلسلے نقش بتی سوہ اللہ اکبر اس طرح سے چشتی اور قادری یہ سارے سلسلوں کے وہ سردار وہ فرما ہیں کہ دس محرم کو سبحان اللہ ادھر دس محرم کو ادھر سے ماتمی جلوس آ رہا ہو ادھر دس محرم کو ادھر سے گھوڑا شہرا باندھے ہوئے آ رہا ہو ادھر سے گھوڑوں کا جلوس سیرا باندھے ہوئے جا رہا ہو پہلے دلہا کے سیرہ بندی ہوتی تھی اب چار والوں کی بھی سیرابندی ہوتی بقا بیلوں کو سیرا گدوں کو سیرے اللہ اکبر اسی طرح سے گھوڑوں کو سیرے کیا ہے جی آقا کا ملاد منایا جا ہے خوشی منائی جا رہی اچھا اب پہلی بات یہ ہے کہ جی آپ کو خوشی نہیں بھائی ہمیں خوشی ہے خوشی سال میں ایک دفعہ منانی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی ذات کا یہی حق ہے کہ ان آپ کی ولادت کی خوشی سال میں صرف ایک دفعہ منانی ہے نہیں بھائی ہم جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کو بھی مانتے ہیں آپ کے مشن کو بھی مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر ولادت کی خوشی کو ہم اہل الحمدللہ الحمد الحمدللہ پورا سال سال کے بارہ مہینے بارہ مہینوں میں ہر مہینے میں ہر مہینے کے ہر دن میں ہر دن کے ہر گھنٹے میں ہر گھنٹے کے ہر منٹ میں ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں مانتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر گھر سے نکلتے ہوئے کیا احکام دیے گھر میں داخل ہونے کے کیا احکام دیے روم جانے سے پہلے کا کیا حکم دیا باہر نکلنے کا کیا حکم دیا کھانا کھانے سے پہلے کیا فرمایا کھانا کھانے کے بعد کس طرح کا حکم دیا اب کیا کرو پینے سے پہلے کیا کرو پینے کے بعد کیا کرو سونے سے پہلے کیا کرو سو کر اٹھو تو کیا کرو یہاں تک کہ اسدواری تعلق سے پہلے کیا دعا پڑھنی ہے اور بعد کے اندر غسل کا طریقہ اور غسل کے بعد کی جو اللہ اکبر سب یہ سب محمد رسول اللہ میں بتائے اور الحمد للہ ہم دن میں پورے سال کیا پوری زندگی میں جینا مرنا جس کا ہر مہینہ ہر سال کیا ہر مہینہ کیا ہر دن کیا ہر گھنٹہ کیا ہر سیکنڈ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو کامیاب ہے ورنہ کامیاب نہیں ہم تو بھائی اس طرح خوشی مناتے ہیں کیوں اللہ نے حکم دیا ہے اُل تم تحبون اللہ فرما دے اے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ رب ربزت کے بارے میں یہودی کیا کہتے تھے نہباؤ ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اتنے محبوب ہیں اتنے پیارے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہیں نوز بلا مساف اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں جی آپ جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کو مانو ہم نہیں مانتے اللہ کو عیسائی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں نہیں اللہ تعالی کو اللہ اکبر تو بھائی مانتے ہیں لیکن کس طرح مانتے ہیں جس طرح ہم مانتے ہیں یہودیوں نے جو مانا السلام کو اللہ کا بیٹا بھی وہ اللہ کیسا ہے جس کی اولاد ہو اسلام تو اس رب کو نہیں مانتا جو اولاد رکھتا ہو اسلام اس رب کو نہیں مانتا جس کے بیوی بچے ہو جس کا خاندان اور نسل ہو کیونکہ وہ تو محتاج ہو گیا اسلام نے جس رب کا تعارف کروایا جو رب انٹروڈیوس کروایا وہ کیا بتایا وہ اللہ وہ ہے لم یلت و لمب نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے آگے کو نکلا تو فرمایا ان کو تم تو اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتہ تمہاری محبت کا امتحان لیا جائے گا وہ کیا میری تابے کرو کون فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کل اہرا ہمیں وہ کھانے والے کول یاد رہ گئے یہ جو کل ہے نا قرآن میں یہ یاد نہیں ہے وہ کھانے والے کل ہمارے لیے اور پڑھنے والے کل بولی صاحب کے لیے وہ آ کر ختم دیں گے اور ہم کھائیں گے پیئیں گے بس یہی کل اور کل کل کاف لکیر والا اور کل دو لطفوں والا اسی دو پر ہی سارجگی بسر ہو رہی جبکہ اعلی حضرت احمر خبرے لی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں آکام شریعت کے اندر کہ جو شخص قرآن مجید پڑھے اس نیت سے اسے پتا ہے کہ قرآن مجید پڑھوں گا تو مجھے کھانا ملے گا اور جو شخص اس وجہ سے قرآن مجید پڑھوائے کہ میں قرآن مجید پڑھواؤں گا تو مجھے کھانا دینا پڑے گا وہ فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنا بھی حرام کھانا پکانا بھی حرام کیونکہ اس نے قرآن پڑھا کھانے کی معاوضے میں اور اس نے قرآن پڑھوایا کھانے کے معاوضے میں یہ دونوں کام اس نے حرام ہرانے کی بات ہے اب ان کے مسئلے ہمیں بتانے پڑ گئے جو نام لیتے ہیں ان کی محبت کا وہ عمل نہیں کرتے اللہ اکبر تو فتح میری اتباع کرنی پڑے گی اتباع کرو گے تو پھر کیا ہوگا یو حب اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یا پھر اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا کیونکہ واللہ اللہ وفور رحیم اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا اتبا اصل چیز اور الحمد للہ الحدیث اس کا خیال رکھتا ہے کہ ہم نے محمد رسول الداس اصل کی اتبا کرنی ہے ہم یہ نہیں کہتے وہ جی کوئی حرج نہیں چلو یہ مسئلہ وہ ہر کیا ہے الحرج کیا ہے تھوڑی سی اگر کہیں پر بغیر دلیل کے یا کسی بھائی کو نیل پہلی دفعہ اس مسئل کا پتہ چلا ہمیں پکڑ کے کھینچتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہاں جی لکھا ہوا دکھاؤ ہمیں لیکن دوسری طرف جائیں وہ تو جس سار نیچے جھکا کر رکھنا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرنی دو جانو بیٹھنا ہے اور آگے سے بولنا نہیں اور پوچھنا نہیں ہے یاد جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ تو گستاخی ہے جی پوچھنا لیکن الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد للہ اللہ حربت کی عطا کی ہوئی بصیرت کے مطابق اس کی توفیق اور عنایت کے مطابق ہم سب چیزیں یہ برداشت کر کے بھی یہی یہ خوشی ہے کہ جو بتا رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سلم کی بات بتا رہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر جو طریقہ بتایا اللہ اکبر اس طریقے کے اندر اب دیکھیں اگر دنوں کے اندر اختلاف ہے کہ تاریخ فکس نہیں ہے کہ کون سی تاریخ کو ولادت ہوئی دس محرم کو ہوئی اب دیکھ لیں اب وہ غوث اعظم اور گیارہویں دینے تک کی حد تک اور حوثیہ مسجد اور حوثیہ چوک نام رکھنے کی حد تک تو محبت ہے لیکن حمیت و طالبین کے مطابق ان اللہ اکبر کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہ دس محرم کو ملاد تھی اور انہوں نے بھی اپنی کتاب میں نہیں فرمایا کہ اس طرح سے ملادت منایا کرو ولادت ہوئی ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگ جائیں گے میری امت میں سے وہ لوگ ہوں اللہ اکبر اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بر سمیر پاک وہد میں انگریز کی حکومت تھی انگریز عیسائی مذہب رکھتا تھا ان کے نزدیک پچیس دسمبر کو عیسی علیہ السلام کا میلاد وہ کرسمس کے نام سے بڑے دن کے نام سے بڑی عید کے نام سے یہ میلاد مناتے تھے اب کیا ہوا اس کے دور کے اندر پھر یہ کام شروع ہوا اللہ اکبر کہ جلوس جس طرح وہ نکالتے ہیں جس طرح وہ اس کو عید کا دن کہتے ہیں اس طرح سے ہم بھی کام شروع کریں اور دیکھا دکھائی میں یہ کام شروع ہو گیا کہ بارہ ربی الاول کو اللہ اکبر منانا شروع کر دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اس کو بھی عید کا دن بنایا اور زیالحق کے دور تک جو کیلنڈر چھپتے تھے اس میں بارہ ربی ال کا دن کا نام بارہ وفات لکھا ہوتا تھا آج بھی جو بزرگ بیٹھے ہیں جہاں پر موجود ہیں اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کو بھی یاد ہوگا کہ بارہ وفات کا مہینہ آ گیا جی بارہ وفات کا مہینہ آ گیا کیونکہ بارہ نبی لیول کی وفات سب کو پتا بعد میں زیالحق کے دور کے اندر یہ کام شروع ہوا کہ اس کا نام عید ملاد النبی سرکاری کاغذات کے اندر لکھ دیا گیا جشن پھر عید پھر ملاد النبی پھر سرکاری طور پر جب اس کو سرپرستی ملی تو اب یہ دو دن ہیں جو اس وقت امریکہ کو بھی قابل قبول ہے پوری دنیا کے غیر مسلم کو ان سے دکھ نہیں ایک کالے جھنڈوں والا ایک سب جھنڈ والا وہ کون سا اللہ اکبر ایک تو ہے وہ کہتے ہیں پیٹ رہے ہیں نا وہ پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں ہمیں نہ پیٹے لگے رہے ہیں اپنے آپ کو مارے ہمیں نہ مارے اب ان کا روح ادھر کر دیا دوسرے کو لگا دیا زربے لگانی ہے اپنے دل پر ہو ہو کے زربے لگا ہمیں نہ مارو اللہ حکبر لگاؤ اپنے آپ کو مارو اور دوسرے کو لگا دیا کس کے اوپر مناؤ خوشیاں مناؤ جشن مناؤ ٹھیک ہے ہمیں کچھ نہ کہو اب نبی صلاح سرف کی پیشن کوئی کس کس طرح پوری ہوئی اللہ حکبر کیا آپ صلح فرمایا یہود و نسارہ کے طریقے بچہ لوگے ان کی عقائد نظریات اب دیکھیں انہوں نے بھی ایک دن عید کا مقرر کیا کرسمس والا پچیس دسمبر ابھی منائی انہوں نے کیوں منائی عیسی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی عیسا علیہ السلام کی ملاد ہوا اور آپ کی ولادت پر انہوں نے کاٹے اللہ اکبر ملتان میں نو شہر چوک تک ان کا سینٹ میری چر سے جلوس نکلتا ہے یسوع بادشاہ کا جلوس وہ نو شہر چوک تک آتا ہے اور اسی روڈ سے پھر واپس چلا جاتا ہے آگے پالکی ہوتی ہے پالکی میں ان کا بشب بیٹھا ہوتا ہے اور یسو مسیح کے نارے لگ رہے ہوتے ہیں لٹریچر تقسیم ہوتا ہے ای علیہ السلام کی شان میں نعتیں اور قوالیاں بالکل اسی طرح کہی جا رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر وہ اس طرح سے خوشیاں مناتے ہیں گرجوں کو سجاتے ہیں گھروں کو سجاتے ہیں پھر گرجوں میں وہ چرنیاں بناتے ہیں کھرلیاں جس میں جانور کھانا کھاتے ہیں اللہ اکبر اور اس کے بعد کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ای سر اسرام کھلی میں پیدا ہوتے ہیں اے خدا کا بیٹا بکول ان کے اور پیدا کھلے میں ہوا اچھا اس کھرلی کی زیارت کے لیے اس کو سجایا جاتا ہے کرسمس ٹری میلادی درخت وہ پورا باقاعدہ سجایا جاتا ہے اس کے اوپر اللہ اکبر باقاعدہ چراغا اور لیٹرن وغیرہ سب کچھ یہ کی جاتی ہے پھر اس کے علاوہ اللہ اس طرح سے مصنوعی پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں تو ان کی عیسائی عوام زیارت کے لیے جاتی ہے نکلتی ہے وہ سارا اچھا قانونی میں مجھے چودہ سال موقع ملا وہاں پر پاسنگ انسٹیٹیوٹ ہے عیسائیوں کا پورے پاکستان کا عیسائی پادری تیار کرنے کا مدرسا کیا تھو نکری کا وہاں پر جو ان کو دیکھنے کا موقع ملا تو وہ پچیس دسمبر یعنی آج چوبیس دسمبر ہے رات کو اب پچیس دسمبر بارہ بجے ان کے مطابق شروع ہوگی وہ سب سے پہلے جا کر وہاں پورا اہتمام کرتے ہیں بیٹھتے ہیں جیسے ہی رات کے بارہ بجنے پر سوئی بارہ پر پہنچی اور فوراً انہوں نے نعرے اور شور شروع کر دیا اور کہا کہ یسو مسیح آ گیا یسو مسیح آ گیا اب وہ ٹائم ہے آ گیا اب وہ یہ طریقہ سارا پورا یورپ سجایا جاتا ہے امریکہ سجایا جاتا ہے کرسمس کے موقع پر اللہ پر یہ سارا کچھ وہ ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھتے ہیں بالکل اسی طرح اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ای علیہ شرام ہماری ان خوشیوں کے اندر موجود ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ان کو ای سلسرام کو حاضر نہ سمجھتے ہیں اور یہ سارا کام کرتے ہیں اب ان کے دیکھا دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن پیشنگ پوری ہوئی کیا کہ میری امت بھی ایسے کام کرے گی وہ کام کیا ہوئے عید کا دن مقرر ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا مقرر کر دیا ادھر علیہ عیسلسلام کی ولادت ادھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ انہوں نے بھی عید کا دن کہا انہوں نے بھی عید کا دن کہا انہوں نے بھی, انہوں نے بھی کیا, کیا اللہ اکبر جلوس نکالے ادھر بھی جلوس نکلے ادھر بھی کیا ہوا انہوں نے گرجے سجائے گھر سجائے ادھر گھر اور مسجدیں سجائی گئی دربار مزار سجائے گئے ادھر انہوں نے کیا کیا پہاڑیاں اور پھر اس انداز کے ساتھ چرنیاں اور کرسمس ٹری ملا دی درخت ادھر بھی اللہ اکبر یہ فلاں چوک سجا دیا گیا یہ اندرون بازار سجا دیا گیا یہ فلاں یہ پہاڑی ہے یہ بندر بیٹھا ہے میں جو بجا رہا ہے یہ گاڑیاں چل رہی ہیں ان کو جس طرح بچے جو ہے وہ ان کے جلوس کا آغاز کرتا ہے اور اسے قیادت کرتا ہے ادھر بھی کوئی نہ کوئی عالم یقین ساتھ بڑی مذہبی شخصیت جو ہے وہ اس جلوس کی قیادت کرتے ہوئی جا رہی ہے وہ بھی کہتے ہیں مہاماری پوری تقریبات کے اندر حاضر ناظر موجود ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر بھی کہتے ہیں علیہ السلام موجود ہیں دم بدم پڑو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود یہاں پر بھی یعنی سارا عقیدہ نظریا سب کچھ اسی طرح کا ہو گیا ادھر بھی یورپ سجتا ہے کرسمس میں ادھر بھی اللہ اکبر پاکستان سجتا ہے عید میلاد کے موقع پر اخبارات چینل سارے اس بات کی گواہی دیں گے پیشین کوئی پوری ہو گئی نسور اللہ اسرم کی میری امر کے لوگ یہود تو نسارہ کے طریقے پر چلیں گے ان میں کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوگا میری امت میں بھی اسی طرح ہوں گے ان میں اگر کوئی اپنی سگی ماں سے چنا کرے گا میری امت میں بھی ایسے لجو ہوگا اللہ اکبر اللہ فطروں کا دور ہے بھائیو خیال کریں کہاں جا رہے ہیں اللہ اکبر اچھا اب خوشی منائی خوشی منائی تو کس انداز کے ساتھ خوشی منائی اللہ اکبر سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار واپتا دی چوری والی بجلی بنا وہ پہلے ہی ملک میں بجلی نہیں ہے بھائیو اللہ اکبر یا نیت خراب ہے یا بجلی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے آخر مسئلہ ہے نا اور میرے خیال میں تو ایک پیر ملتان میں ایسا بیٹھا ہے جو ہاتھ لگاتا ہے لوگ کرنٹ لگتا ہے اس کی وجہ سے نوٹ شیڈنگ ہے سارے بجلی ساری بہت سوس رہا ہے اللہ اکبر ساری اکٹھی اس کے پاس موجود ہے ویسے حل ہے اس کا اگر اس کو سوچ لگا دیا جائے تو پورے ملتان میں گرین پاور جو ہے وہ سارے چل پڑے تو اب بات یہ جی ہے کہ ان شو کے اوپر اب لوگوں کو لگایا ہوا ہے جو اصل دین ہے قرآن و حدیث اس سے دور قرآن کی بات نہیں کریں گے حدیث رسول اعظم کی بات نہیں کریں گے ان چیزوں کے اوپر دیکھا جی فلاں تصویر دس مرم کو لال ہو جاتی ہے تصویر لال ہو گئی اللہ نبی کی بات نہیں ماننی اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب بات یہ کہ جس نے خوشی نہ منائی جناب وہ ابلیس ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں ہے کہ اللہ اکبر وہ خوب ہنسایا ابلیس کو پھر ایک نے جواب دیا وہ خوب ہنسایا ابلیس کو جب نبی کا نام لے لے کے بنائی برتھ ڈے سرکار کو جوتے دکھا دکھا کے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین کا نقشانہ یہ فوٹو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے ایک بات دوسری بات یہ بل فرض المحال اگر نبی صدل کا ہے کہ صحیح آپ ایسے کریں گھر جائے اپنے ابا جان کا برکت والا جوتا اٹھائیں اس کے اوپر اللہ اکبر اب کیا کریں اٹھا کر کہیں ابا جی زندہ باد ابا جی زندہ باد دیکھیں ابا جی کرتے کہیں پیر صاحب کا مقدس برکت والا جوتا اٹھا کر جب وہ آ رہے ہیں تو لہرا کر دکھائیں ابا جی پیر صاحب زندہ باد مرشد صاحب زندہ باد کہیں دیکھیں یہ ادب ہے کہ بے ادبی ہے ادھر کہیں سرکار کی آمد مرحبا جھنڈوں پر جوتے بنے ہوئے اور لہرا لہرا کر جوتے استقبال ہو رہا ہے سرکار کی آمد مرحباد زندار کے آمد اس سے بڑھ کروں کیا گستاخی ہو سکتی ہے اللہ اکبر سوچیں اس بات کو سوچیں اللہ کے نبی محمد رسول نے کیا یہی طریقہ بتایا محبت بھی منائی اور خوشی بھی منائی اور جشن بھی منایا اور انداز کیا قرآن کیا کہتا ہے قرآن میں انڈل مبزری نقان اخبان شیاتی اللہ تعالیٰ فرماتے لاتو فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں اب وہ ان میں سے اکثر چونکہ کپڑے بیچنے والے ہیں زیادہ سیج کا سامان بیچنے والے ہیں اور اب ویلڈنگ والے بھی آ گئے اس میں اب اس لیے کیا کرتے ہیں لمبے سے لمبا جھنڈا کس کا ہے جی بڑے سے بڑا اللہ حوز. زیادہ سے زیادہ بینک اب ان کے کپڑے بک ہیں اللہ اکبر دوسرے نمبر پر کیا ہے جی اللہ اکبر سیج کا سامان بک رہا ہے گلیاں وغیرہ ساری سج رہی ہیں اور تیسرا اب لوح... ویلڈنگ والوں کا کام بھی چاندی ہو گئی ہے ان کا کام بھی چل پڑا ہے کس طرح سے اللہ اکبر کہ پہلے اب تک یہ بیت اللہ اور مسجد نبی کے ماڈل بنا کر اس کو بقاعدہ بلکہ اب کچھ کچھ رہ گیا تھوڑا ہو گیا لیکن وہ اس کو سجا کر پورے شہر کا اس کو جو حد تو گھماتے بلکہ میں نے خود دیکھا حسینہ گئی چوک کے اندر بیت اللہ کا ماڈل بنا کر رکھا ہوا تھا لوگ طواف کر رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے ہاتھ لگا رہے تھے چوم رہے تھے سب کچھ پورا پھر کچھ علماء نے شور مچایا جب تو اب وہ جو ختم ہو گیا پھر بیت اللہ کے مارٹ مسجد نبی کے مار جس طرح وہ دس مرح کو تازی نکال کر آتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی اب پورے شہر کے اندر گھمائے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ یہ اس کو کیا کہا اللہ کے صلی اللہ ربصر کیکوں کا مقابلہ شروع ہوا انہوں نے کیک کاٹے کرسمس کے ادھر بھی کیک کاٹے گئے کیک کس طرح سے مقابلہ شروع ہوا فلاں اتنے من کا کیک ادھر اتنے من کا کیک پہلے پہلے جو کیک تیار ہوئے جو کاٹے گئے وہ گمبد فضرا کی شکل کا تھا یعنی دیکھیں کتنا یعنی کہ شرم کا مقام ہے کہ ادھر اس نبی کا نام لینا پھر اسی کے گمبد کے اوپر چرے مار کر اس کو سارا کھانا اور کاٹنا اللہ اکبر پھر جب شور مچایا گیا اس کے اوپر تو اس کے اوپر کیا, کیا گیا کہ اب گمبد خجرا کے شکل کے ماڈل کے تو وہ اب کے ختم ہو گئے کہیں کم کم رہ گئے لیکن اب پانچ ہزار پونڈ کا کیک ننکانا صاحب میں انہوں نے کہا جی یہاں تریسٹھ من کا کیک کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیڑ پر پتھر باندھ کر جہاد کر رہے ہیں یہ ان کاموں کو دیکھتے کو پسند کرتے کن کی رسمیں پوری کر رہے ہیں اللہ حکمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے انکار نہیں ولادت کی خوشی سے انکار نہیں لیکن جھگڑا اس بات کا ہے ہر سال برتھ ڈے منانا یہ جائز ہے اسلام میں یہ طریقہ کس کا ہے ہر سال برتھ ڈے بنا آپ کی ولادت ایک دفعہ ہوئی ہر سال نہیں ہر سال برتھ ڈے بنانا یہ کس کا دے بچوں کی سال گرہ بھی تو مناتے ہو تو ہمارا غلط طریقہ ہے نا اسلام میں تو بچوں کی سالگرہ منانے کا نہیں بیوی بی کے سال کے رہے تو چار پیسے زیادہ آ آج بیوی بی کی سال گرا شادی کے سال گرا باپ کی سال گرا ماں کی سال گرا اب پھر بچے کے سال گرا وہ کھانا پینا ہے وہ کرنا ویسے کھاؤ پیو اس کو دین نہ بناؤ جھگڑا تھا تو جب اس کو دین بنا دیا جاتا ہے جب دین بنا تو کام خراب ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آپ کی جی بچے شروع ہوا بچے کھڑے ہو گئے سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے لوگوں نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا یہاں پر جیسے رب اللہ المرا ٹوپیاں لے لی کپڑے لے لیے لوجی ملاوٹ کا ٹیکس پھر نہیں دیکھتے وہاں بھی سے مانگ رہے ہیں جی کس سے ویسے گستاخ ہیں وہ بھی ہیں لیکن چندہ دے دو جی ہم نے گلی سجانی ہے ہم نے گھر سجانا ہے ہم نے یہ سجانا ہے ہم نے وہ سجانا اور سارا سال اس گھر میں ڈیک بجے گانے گونجے اللہ پر کمائی جیسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کے کتنے لوگوں نے داڑیاں رکھی کتنے لوگوں نے عورتوں نے پردے شروع کر دیے اصل چیز تو یہ تھی مشن تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا کے کتنے لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا کتنے لوگوں نے جو بے نماز تھے نماز کی طرف آئے جو سود کھوڑ تھے سود چھوڑ دیا حلال کی کمائی کی طرف آئے جو, جو جواری تھے جوا چھوڑ کر ہلاک نہیں سب کام اسی طرح چل رہے ہیں لیکن اللہ اکبر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آشق ہیں اللہ سنا ہے آپ ہر آشق کے آخری بات بات ختم کرتا ہوں سنا ہے آپ ہر آشق کے گھر تشریف لاتے ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ اللہ سنا ہے بھی کہاں لکھا ہے نہ قرآن میں نہیں سنا ہے اچھا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر عاشق عشق کا لفظ اور محبت محبت کا لفظ پاکیزہ ہے محبت اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے بندے اس سے محبت کرتے ہیں ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم ذات کی جس کی آدمی میری جان ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک محبت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان اپنی اولاد بیوی بچوں والدین ساری دنیا سے بڑھ کر محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تو مومن ہی نہیں بخاری مصرف کی حدیث ہے بیٹی سے محبت کرتا ہے انسان ماں سے محبت کرتا ہے بہن سے محبت کرتا ہے بیوی سے محبت کرتا ہے محبت محبت کے درجے ہے جو بیوی والی محبت ہے بیٹی کو نہیں دیتا بیٹی والی محبت ہے، ماں کو نہیں دیتا ماں والی محبت بہن کو نہیں دیتا اسی طرح اللہ کے ولیوں سے محبت انبیاء امبیال السلام سے محبت صابہ کرام اہل بیس سے محبت اللہ کے نبیوں سے محبت اور تمام سے بڑھ کر محبت محمد رسول اللہ صلح. اور ان سے بھی بڑھ کر ولدینہ آمن شدو حکب اللہ وہ سب سے پڑھ کر محبت اللہ سے اچھا اب کیٹیگری ہوگی اللہ کی محبت سب سے اوپر اللہ والی محبت میں نبی والی محبت شریک نے نبی والی محبت میں باقی امبیا والی محبت شریک نے باقی امبیا والی محبت میں صحابہ کرام والی محبت شریک نے صحابہ والی محبت میں اہل بیت والی محبت میں ولیوں والی محبت شریک نے جس طرح ماں کی محبت میں بیوی والی محبت شریک نے محبت کے کیٹیگری درجے ہے اس کے اور محبت کا تقاضا کیا ہے اتباع بات ماننا ویسے محبت ہے لیکن آپ کی داڑھی ناری میں باہوں گا بھی رنگا لگا ویسے میں آلو سنت ہوں ہاتھ کھڑا کرے آلو سنت وال جماعت منہ پر ہاتھ پھیلے آل منت کتنے اہل سنت کتنے ادھر میں نا ادھر کی بات رہ کرو وہ تو میری مرضی ہے نا وہ جو بیوی بی بچے گھر والے رشتہ دار میرا دل اللہ اکبر وہ نہیں نہیں ویسے سیدی مرشدی یا نبی یانبی یانبی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے دارد. یہ کام میرا یہ تو میرا پرسنل معاملہ ہے نا اللہ کے رسو اس میں آپ جو اللہ اکبر آپ اس معاملے کے اندر کچھ نہ کریں ویسے جان مانگو حاضر ہے بل بھتیجے کی وہ میں نہیں دے سکتا یہ کیسا ہے محبت تقاضا کرتی اتباع کا ایک ہے محبت اور دوسرا ہے لفظ عشق کا اللہ اکبر میں چیلنج کیا کرتا ہوں آج بھی چیلنج ہے آئندہ بھی کرتا رہوں گا وہ کیا پورا فارسی ادب اٹھا لے فارسی ادب سے مراد فارسی زبان کی کتابیں فارسی زبان کی فلمیں فارسی زبان کے گانے فارسی زبان کی غزلیں فارسی زبان کے ڈیجسٹ فارسی زبان کے چینل فارسی زبان اس سے پورا آپ مراد لے لیں کہ فارسی ادب اس طرح سرا کی ادب پنجابی ادب اردو ادب اس سب کو دیکھ لے اللہ اکبر اس میں کہیں کسی جگہ کہیں ایک مکالمہ اب گراؤنڈ وسیع ہو گئی نا صرف دین کی بات نہیں رہی پورے فارسی ادب پورا سرا کی ادب پورا پنجابی ادب پورا اردو ادب اس سب کے اندر کہیں کسی شخص نے کہا ہو میں اپنی ماں کا عاشق ہوں میری بہن میری ماں شوق ہے مجھے اپنی بیٹی سے عشق ہے یہ لفظ کہیں استعمال ہوا کہیں اگر کہا جاتا ہے جیسے کہ محبت سے بڑھ کرے جی عشق کا مقام آپ کو کیا پتا تو ماں سے بھی محبت ہے نا تو ماں سے عشق کیوں نہیں بیٹی کا عاشق کیوں نہیں بہن معشوق کیوں نہیں نہیں جی ہم استعمال کریں گے آپ کو کیا پتا ٹھیک ہے کوئی موری صاحب کوئی عالم لمبر پر محراب پر اسٹیج پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے میں اپنی بہن کا عاشق ہوں میں اپنی بیٹی سے عشق کرتا ہوں میری ماں میری معشوق ہے یہ لذکے دوسرے بصیرت کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو یہ لفظ ہی گھٹیا ہے کہیں پر ہی ماں بہن بیٹی جیسے مقدس رشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوا جو ان مقدس رشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوا وہ گھٹیا گندہ غلیظ لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عاشق ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے نوز اللہ نبی کو معشوق بنا دے اس کا خلا نوزا اس سے بڑھ کر ہے کوئی گوشت تاخیر ورنہ کہیں ماں بہن بیٹی کے لیے اللہ اکبر یہ چار زبانوں کے اندر میں نے چیلنج کیا فارسی اردو سراقی پنجابی چاروں ادبوں کے اندر اللہ اکبر کہیں پر یہ کوئی ڈیلاگ میں استعمال ہوا ہے ہب کا لذ پاکیزہ ہے محبت کا لظ پاکیزہ ہے محب رسول محبت رسول اللہ اکبر قرآن حدیث میں استعمال ہوا ہے آئین شین قاف، عشق یہ عربی زبان کے بھی حروف ہیں عربی کے اندر بھی استعمال ہو سکتے ہیں لیکن وہاں بھی یہ استعمال نہیں ہوئے چوتھی زبان وہ بھی لے دے. پانچویں زبان تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کیا فرمانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی سال میں ایک دفعہ نہیں بک منانی ہے ساری زندگی ہر ہر دن ہر لمحہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کس طرح منائے اتباع کر کے فتبعونی پھر ہوگا یہ اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یکفی ذنوبکم اللہ گناہ بھی معاف کرے گا کیونکہ اللہ بلّہ فرحم اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ سے دعا اللہ میں سمجھا مرتبہ فرمایا ہے